خطبہ نمبر دس جس کا مقصد شیطان ہے یا شیطان صفت کوئی گروخ بسم اللہ الرحمن الرحیم الا و ان الشیطان قد جمع حزبه و استجلب خیلہ و رجله و انمعیل بصیرتی ما لبست على نفسی آگاہ ہو جاؤ کہ شیتان نے اپنے گروہ کو جمع کر لیا ہے اور اپنے پیادا و سوار سمیٹ لیے ہیں لیکن پھر بھی میرے ساتھ میری بصیرت ہے نہ میں نے کسی کو دھوکہ دیا ہے اور نہ باقر دھوکا کھایا ہے اور خدا کی قسم میں ان کے لیے ایسے ہوس کو چھلکاؤں گا جس کا پانی نکالنے والا بھی میں ہی ہوں گا کہ یہ نہ نکل سکیں گے اور نہ پلٹ کر آ سکیں گے